یہاں تک ہماری نوبت کیوں پہنچی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اندر سے دین کی حقیقت نکل نکلنا اور دین کی صورت بچ یہی آزمائش عیسائیت پر آئی اور یہی یہودیت کے اوپر پر کہ جب اہل دین لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں دین پر چلنے کا نتیجہ ہے اور لوگوں کو وہ چیزیں معاشرے میں نظر نہ آئیں تو دین پر سے ان کا اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے اہل دین یا دین کے مبلغین یا داعی یا علماء یا مشائق لوگوں کے سامنے دین پر چلنے کے نتیجے کے اندر ایک کے نتیجے میں جو, جو معاشرہ بنتا ہے یا جو زندگیاں بنتی ہیں یا جو چیزیں ملتی ہیں اسے ایک نقشہ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین پر چلنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سامنے آتی ہیں آخرت تو دور ہے دنیا کی بھلائیوں کا ذکر ہوتا ہے <تصفح> وہ بتاتے ہیں کہ دین پر چلنے والوں کے اخلاق سب سے اونچے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دین کے اندر کی تعلیمات کے اندر سچائی اور صداقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے وہ بتاتے ہیں کہ دین کے میں امانت کی کتنی اہمیت ہے وہ بتاتے ہیں کہ دین پر چلنے سے امن آتا ہے چین آتا ہے سکون آتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے وہ منکرات اور فواحش سے دور رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے اس کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ حج کر کے آنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنائے یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں لیکن جو نوجوان معاشرے کے اندر آنکھ کھول رہا ہے اور جس کے سامنے ایک طرف سے مادیت کی بھرپور دعوت اپنے تمام مظاہر اور شکلوں کے ساتھ موجود ہے وہ دین کے ان اثرات کو اور اس کی حقیقت کو معاشرے میں زندہ نہیں دیکھا اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فقط باتیں اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو میرے محلے کے نمازیوں میں تو نہیں ہے وہ تو نماز جب پڑھ کر آتے ہیں تو اس کے بعد دودھ میں پانی ڈالتے ہیں وہ نماز پڑھ کر آتا ہے تو مرچوں کے اندر اینٹوں کا برادہ ڈالتا ہے وہ نماز پڑھ کے آتا ہے تو و فجور اور فواہش کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے حاجی حج کر کے آتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں تو یہ مناظر جب وہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف سے ایک طاقتور دعوت جو مادیت کے تمام لوازمات سے لیس ہے جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھرپور پشت پناہی حاصل ہے نت نئی ایجادات نے اس کو انتہائی پرکشش کر دیا ہے تو ان دو دعوتوں میں سے محالہ اس کا رخ اور اس کا رجحان اس ظاہری طاقت رکھنے والی اور ظاہری مظاہر رکھنے والی دعوت کی طرف ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری اہل دین پر پڑتی ہے کہ انہوں نے دین کی صورت معاشرے میں زندہ رکھی ہوئی ہے یا دین کی حقیقت معاشرے میں زندہ رکھی ہوئی اللہ جہ شاہ کی مدد اور نصرت بھی حقیقت دین کے ساتھ ہے صورت دین کے ساتھ نہیں صورت دین یہ کہ چیزیں ظاہری شکل تو ان کی موجود ہوگی ظاہری ڈھانچہ کسی نہ کسی شکل کے اندر اس کا موجود ہوگا لیکن اس کی حقیقی روح اس کے اندر سے پرواز کر جائے گی قرآن پاک نے جو علماء یہود سے اور علماء نصارہ سے جو شکوے اور گلے کیے ہیں جس بات کے وہ صرف اس پر نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل دین سے دستکش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے تھے انہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا تھا دین ان کا ایک پیشہ بن گیا تھا مالی اور جاہی منفاتوں کے حصول کا اور چونکہ دین اور کچھ نہ کچھ روحانیت کی باتیں یہ چونکہ ایک فطرت انسانی کے اندر رکھی گئی ہیں اور یہ انسانیت ہر انسان کے ایک ایک کلک اور دل کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک حقیقت بھی ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے اور ایک ڈھونگ اور ایک کھیل اور ایک تماشا بھی رکھا جا سکتا ہے تو علماء یہود نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا اور علماء نصارا نے فما حق حقر انہوں نے رحبانیت کو ایجاد کر کے دین کے نام سے لوگ کے سامنے رکھا پھر یہ دونوں جو دعوے کرتے تھے دین کے ساتھ وہ دعوے یہ دونوں مذاہب اپنے منسوخ ہو جانے کے بعد یعنی جب نئی شریعتیں آ اور اصولاً یہ مذاہب منسوخ ہو گئے پھر وہ اس کی حقیقت اپنی قوموں کو نہیں دکھا سکے آپ نصارہ کی تعلیمات پڑھیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو کچھ دین کے نام سے وہ پیش کرتے ہیں اس کے کچھ نتائج بتاتے ہیں وہ نتائج چونکہ مرتب ہو ہی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ دین تو اپنی اصلی شکل میں تھا ہی نہیں لیکن وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس سے یہ ہوگا اس سے یہ ہوگا اس سے یہ ہوگا صدیوں کے تجربات کے بعد دنیا عیسائیت کا اس پہ اجماع ہو گیا کہ یہ باتیں غلط ہیں یہ نتائج نہیں نکلتے اس وہ جن لوگوں کو راہب بنا کر بٹھایا انہوں نے چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں اور ان کو تقویٰ کے اونچے مدارج کے حصول کے لیے جائز چیزوں سے بھی روک دیا کہ جو راہب ہوگا یا جو راہبہ ہوگی وہ اس قدر متقی ہوگی کہ وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی تاکہ نکاح جو ایک کے ذریعے کی وجہ سے اس کی توجہ ہٹ نہ جائے اللہ سے یا دین سے یا چیزوں سے وہ راہب اور راہبائیں اس قدر بدخلاقی کے اندر ملوث ہوئے کہ اتنے بدخلاق معاشرے کے بد کردار لوگ بھی نہیں تھے تو لوگوں کے سامنے بات تو آئی کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اتنے پاک باز لوگ ہیں کہ جو چیزیں عام لوگ کے لیے جائز ہیں ان کے لیے وہ بھی ناجائز ہیں مگر حقیقت جب ان کی کھلی تو یہ اتنے بد کردار نکلے کہ اتنا تو معاشرے کا بد کردار ترین آدمی بھی اتنا نہیں ہے ایسے ہی باقی ساری چیزیں بھی جو کہ رہبانیت تھی عیسائیت کے اندر تو وہ ترک دنیا کا پیغام تھا اور ترک دنیا کے پیغام کے پیچھے جو جو, جو لوگ دین کی طرف منسوخ تھے وہ سب سے زیادہ دنیا دار تھے اور وہ لوگ دنیا کماتے تھے دنیا کے ذرائع سے اور وہ دنیا کماتے تھے دین کے ذرائع سے اس کے نتیجے میں پوری اس دنیائی عیسائیت کا اعتماد اپنے مذہب پر سے اٹھ گیا اسی کے نتیجے کے اندر وہاں پر آج ان کی جو عبادت گاہیں ہیں اس کا معاشرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر باقی نہیں رہا اور آپ یہ خبریں سنتے رہتے ہوں گے ہماری تبدیلی جماعتیں جاتی ہیں دوسرے لوگ جاتے ہیں کہ آج ان کے کلیسا اور ان کے چرچ بک رہے ہیں اور مسلمان خرید خرید کر اسے مسجدیں بنا رہے ہیں ان کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اس پر کوئی غیرت دینی بھی پیدا نہیں ہوتی آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں آپ لوگ جو اس مسجد کے لوگ ہیں آپ کے پاس پیشکش آئے کہ اس بستی کے عیسائیوں نے کہا ہے کہ اتنے پیسے لے لیں ہم اس پہ کلیسا بنانا چاہتے ہیں اور اپنی مسجد ہمیں بیچ دیں تو اس وقت جو مسلمانوں کا معاشرہ یہ تو اس ہمارے معاشرے کے اٹھائی گیر اور بدماش بھی نہیں مانیں گے اس بات کو تو لیکن وہاں یہ ایک روٹین ہے آپ پتا کر لیں یورپ میں امریکہ میں سب ہو رہا ہے چرچ بک رہے ہیں مسجدیں بن رہی ہیں اسے. مسجدیں بھی بن رہی ہیں سینما بھی بن رہے ہیں اس میں چرچ بک کر اس کے اندر مارکیٹیں بن رہی ہیں پلازے بن رہے ہیں سب کچھ بن رہا ہے ان کے نزدیک عام سی پراپرٹی ہے اب کہتے ہیں کہ تین مہینے سے چرچ میں کوئی نہیں آیا چھ مہینے سے کوئی نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ جی ویسے ہی پڑا ہوا ہے اس کے تالے لگے ہوئے ہیں کوئی آتا ہی نہیں اس کے اندر تو چلو اس کو بیچ دو پھر کسی اور کام میں اس زمین کو لگائیں اس سے ملتی جلتی دین دیکھے دین برہق ہے اللہ جل شاہوں نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے لیکن یہ حفاظت کس کے ذریعے سے ہوگی یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر دور کے انہی مسلمانوں کے ذریعے سے ہو جو اسلام کی طرف منسوخے دین تو رہے گا باقی قرآن باقی رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ صدقہ ہے لیکن یہ کمزوری ہمارے معاشرے کے اندر بھی آئی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم دین کی حقیقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم نے جو طرز حیات اپنایا ہے جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اپنایا ہے زندگی گزارنے کے لیے جو جو ہم نے بود و باش کا جو طرز اختیار کیا ہے وہ ملغوبہ ہے کئی روایتوں اور کئی تہذیبوں اور کئی قسم کے عادات کا اور کئی قوموں اور مختلف ادیان سے آئی ہوئی چیزوں کا تہذیب انسانی انسانی رویوں سے تشکیل پاتی ہے اور اس میں ان کی شادی غمی مرنا جینا ملنا جلنا نشست برخاست یہ سب اس کے حصے ہیں مختلف قسم کے تو ہم کبھی بھی نظر ڈال کر دیکھیں کہ ہمارے یہاں زندگی کا یہ طرز کس طرح کا ہے اور کس انداز کا ہے پھر ہم نے جب ہمیں سیاسی زوال ہوا امت مسلمہ کو ہاتھ سے سو ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے اس سیاسی زوال کا یا مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار کے جانے کے بعد پھر جو تصور دین پیش ہوا وہ صرف عبادات کی حد تک سامنے آیا کیونکہ عبادات کے اوپر غالب اقوام کو کوئی اعتراض نہیں تھا ان کو اس سے زیادہ غرض نہیں تھی کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اور نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اگر حج پہ بھی جاتے ہیں تو باقی معاشرے سے وہ چاہتے تھے کہ دین کا تعلق کٹ جائے اور وہ اس کے اندر ایسے کامیاب ہوئے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ہمارے اس محلے میں یا ہماری کسی بھی بستی میں ایک غیر مسلم مسلمان ہو جائے کہیں اور سے آ جائے اور آپ میں سے کسی سے وہ پوچھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو آپ اس کو مسجد بتا دیں گے آپ کہیں گے اس مسجد میں چلے جاؤ جیسے باقی مسلمان کر رہے ہیں ایسے ہی پڑھو نماز ہو جائے گی اور ٹھیک ہے کیونکہ نماز کا ڈھانچہ تو موجود ہے اگر وہ آپ سے پوچھے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے تو آپ اس کو بتا دیں گے کہ رمضان آیا اور یہ اس کے اوقات اور یہ ہیں اور پھر وہ کہے کہ میں اسلام کا طریقہ حج سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو حج کے کسی قافلے کے ساتھ روانہ کر دیں گے اور اسے کہیں گے کہ جیسے جیسے یہ لوگ کرتے چلے جائیں قافلے والے ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ تمہارا حج ہو جائے گا پھر وہ کہے کہ میں مسلمانوں کا نظام زکوٰۃ سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اسے کہیں گے کہ اس طرح جس تمہارے اضافی مال پر جو سال گزر گیا تو اس میں سے ڈھائی فیصد نکال دو ایک منٹ کے اندر وہ سمجھ جائے گا اب وہ کہیں کہ میں مسلمانوں کا نظام معیشت سمجھنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو اپنے حبیب بینک میں بھیجیں گے یا آپ اس کو اپنے سٹیٹ بینک میں بھیجیں گے یا آپ اس کو اپنی فائنانس منسٹری میں بھیجیں گے کدھر بھیجیں گے پھر وہ کہے کہ میں مسلمانوں کا نظام تجارت سمجھنا چاہتا ہوں تو لاہور کی کس دکان کے اندر آپ کس مارکیٹ کے اندر آپ اس کو بھیجیں گے کہ جاؤ یہ مسلمان تاجروں کا بازار ہے وہاں جیسے تجارت ہو رہی ہو یہ مسلمانوں کی تجارت ایسی ہوتی ہے اگر وہ مسلمانوں کا نظام تعلیم سمجھنا چاہے تو آپ کدھر بھیجیں گے کہ آپ اس سے کہیں کہ وہاں جا کر کچھ دن رہو اس سکول میں اس کالج میں اس یونیورسٹی کے اندر اگر وہ دینی تعلیم کا نظام سمجھنا چاہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حضرت نے اثر کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ للہ ایسے ادارے موجود ہیں جہاں بھیج سکتے ہیں کہ یہاں قرآن و سنت پڑھایا جاتا ہے لیکن اگر وہ مسلمانوں کا اصلی نظام تعلیم سمجھنا چاہے کہ مسلمان ڈاکٹر کیسے پیدا ہوتے ہیں مسلمان انجینئر کیسے پیدا ہوتے ہیں مسلمان سائنٹسٹ کیسے پیدا ہوتے ہیں مسلمان اکاؤنٹنٹ کیسے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کہاں اس کو بھیجیں گے جہاں پر وہ مسلمانوں کا نظام تعلیم سیکھے گا پھر اگر وہ مسلمانوں کا نظام عدل دیکھنا چاہے جو معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے تو آپ کون سی عدالت کے اندر اس کو بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھو وہاں جو تمہیں عدل نظر آئے یہ مسلمانوں کا نظام عدل مسلمان ایسے فیصلے کرتے ہیں اس تصویر سے ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ دین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے اور کتنا ہے اگر اس پر ہم تھوڑا غور و فکر کریں کہ ہم نے دین کے نام سے جو چیز زندہ رکھی ہوئی ہے وہ کتنی ہے اور جن چیزوں سے ہم بحثیت امت ہاتھ دھو چکے ہیں وہ کتنی ہے جو چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل اس لیے اس اسلام میں ہمارے اس اسلام میں تاثیر نہیں رہی نہ چیز میں کیسے تاثیر ہو سکتی ہے اگر ایک انسان ہو جو حسن و جمال کا مجموعہ ہو ظاہری حسن کے تمام چیزیں موجود ہوں تو جب وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے تو دیکھنے والی نگاہوں کو بہت اچھا لگے گا لیکن آپ یوں کریں کہ اس کی دونوں آنکھیں بھی نکال دیں اس کے کان بھی کاٹ دیں اس کی ناک بھی کاٹ دیں ہونٹ بھی کاٹ دیں اور اس کے جسم کے اندر سوراخ بھی کر دیں اور پھر آپ کہیں گے کہ کتنا حسین و جمیل ہے تو جس کو دکھائیں گے تو ڈر جائے گا اس کو دیکھ کر اب آپ بے شک کہتے رہیں کہ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں اس کی ناک بڑی ستوا تھی اس کے کان بڑے حیثیت ایسے ہے جیسے کہ ڈھول ہو اور ہم سارے مل کر اس ڈھول کو پیٹ رہے ہماری دینی مجالس بھی رسومات ہو گئیں ہمارے جلسے بھی رسمی ہو گئے ہمارا اجتماع بھی رسمی افطراک بھی رسمی ہماری مساجد کے اندر بھی رسمیات ہماری محافل کے اندر بھی تو اس نمود و نمائش کے اس مزاج نے ہمیں حقیقت دین سے مزید دور کر دی ہے. اب ہم کسی ایسی فکرمندی کے اپنی کسی حقیقی ضرورت کے احساس کے خود کو درپیش مشکلات کو سمجھنے کے امت کے اجما اجتماعی مسائل کو سمجھنے کے ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس کی صلاحیت سے بھی ہم آہستہ آہستہ آری ہوتے چلے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں اس کا مقصد امت کو اس حوالے سے متفکر کرنا اور پھر اس کو ایک لاہ عمل دینا ہے کہ لوگوں کے اندر ان کی حقیقی ضرورت کا احساس پیدا کیا جائے سب سے پہلے انہیں پتہ چلے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں ہماری مشکلات کیا ہیں ہماری پریشانیاں کیا ہیں ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں ہمارے نوجوانوں کی پیدینی کے اسباب کیا ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی الحاد اور بےراہ روی کی وجوہات کیا ہیں اور جب وہ اس پہ سمجھ جائے اس بات کو اس پہ اتفاق کرے پھر ان کو وہ رستہ بتایا جائے کہ جس رستے کے ذریعے سے امت اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے جس رستے کے اوپر چل کر جن چیزوں کے اوپر آ کر ہم دوبارہ اللہ جلّہ شاہوں کی نگاہوں میں اپنے مقام کو بحال کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی نگاہوں میں بعد میں گرے ہیں زمانے اور معاشرے کی نگاہوں میں بعد میں گرے ہیں پہلے ہم اللہ کی نگاہوں سے گرے اس لیے کہ اللہ جل شاہ نہ نے ہمیں امانت دی کائنات کی سب سے بلند اور بزرگ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عنایت فرمائی ایک نمونہ اور اسوہ اپنی آخری کتاب ہمیں دی اور اس بار امانت کا ہمیں امین بنایا کہ تم وہ لوگ ہو جن کے پاس محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم وہ لوگ ہو جن کے پاس آخری کتاب ہے تم وہ لوگ ہو جن کے پاس شریعت ہے اور اب اس امانت کا یہ جو تمہارے اوپر بار امانت رکھا گیا ہے باقی ساری انسانیت کے سامنے ایک عملی نمونہ رکھنا تمہارا کام یہ وہ چیز تھی جو بحثی تو مسلمان مجھے اور آپ کو ملی تھی ہم میں سے ہر ایک کو ملی تھی ہمیں انگریزوں نے آ کر اس خطے کے اندر آ کر یہ بتایا کہ یہ دین اور مذہب یہ مولویوں کا کام ہوتا ہے ایک جو آدمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے اور قیامت کے اندر آپ کی شفاعت کا امیدوار ہے اور آپ سے اپنا رشتہ اور ناطا جوڑتا ہے اور آپ کے دامن سے وابستگی کو اپنی سب سے بڑی سعادت اور نعمت سمجھتا ہے اس دامن کو تو وہ انسان کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کے نظام سے اور اس کے مستقبل سے اور اس کے ماضی اور اس کے حال سے نہ تعلق ہو سکتا ہے یہ ہماری تعلیم کا حصہ بنی یہ چیز کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو عام لوگ ہیں تم جانو تم اپنی دکانوں کے ہو تم اپنی ملازمتوں کے ہو تم اپنی تجارتوں کے ہو تم اپنے کھیتوں کے ہو اپنے کاموں کے ہو اور یہ جو مسلمانوں کا دینی نظام ہے اس کے لیے ایک طبقہ ہے جس کو مولوی کہا جاتا ہے پھر اس طبقے کی کردار کشی کی گئی اس کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے پورے بندوبست کیے گئے ان کے اوپر دیکھیں لطیفے بنائے گئے لطیفے کن لوگوں کے اوپر بنے دو قسم کے لوگوں پر بنے یا ان لوگوں پر بنے انگریزوں کے آنے کے بعد جو ادب اور لٹریچر تیار ہوا باقاعدہ یہ نہیں یہ خود بخود بنے تھے یا ان لوگوں پر بنے جن لوگوں نے انگریز کے خلاف مزاحمت کی تھی ان کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا یا مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کے اوپر بنائے گئے تاکہ مذہبی پیشوائیت کو ان کی نگاہوں سے گرا دیا جائے اور اتنا حقیر کر دیا جائے کہ ہر کوئی وہ آدمی جو اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرف بھیجنے کا تصور بھی نہ کر سکے ہمارے علاقوں میں یہ خان خوانین ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں تو ایک خان صاحب تھے یعنی یہ لطیفہ نہیں حقیقت ہے ایک خان صاحب تھے ان کے بڑے گروفھر والے خان تھے اور یہ قوانین چونکہ اپنی زمینوں پر مسجدیں بناتے تھے اور ان مسجدوں کے اوپر کچھ تھوڑے سے دانوں پر چار پانچ چھ من آٹھ دانوں کے اوپر ایک مولوی کو رکھ لیا کرتے تھے وہ ان کے بہت سارے ملازمین میں سے ایک ملازم ہوتا تھا اور انگریزوں نے آنے کے بعد تو جو کمی کمین کا ایک خانہ رکھا تھا پٹوار خانے میں تو مولوی بھی اس میں ڈالے تھے اس کے اندر نائی تھے قسائی تھے موچی تھے دھوبی تھے اور مولوی تھے اور ان کے لیے جو عنوان تھا وہ کمی کمین کا تھا تو یہ ماحول تو بر صغیر کا بنا انگریز کے آنے کے بعد بنایا گیا باقاعدہ مغل بادشاہ چاہے جتنے بھی آخری عمر کے اندر اسراف اور تبذیر کے خوگر ہو گئے تھے مگر علماء کا احترام مسلمان ریاستوں میں ہمیشہ رہا تھا پھر بھی کوئی بڑے علماء اور بڑے مشائق کا ایک بڑا لحاظ اور خیال ہوتا تھا آخر تک چلائیے خود آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تو خود شیخ طریقہ تھے وہ تو باقاعدہ بیعت کرتے تھے حدیث پڑھانے کا شوق تھا دربار میں حدیثی پڑھایا کرتے تھے تو جو ہمارے علاقے کے خان صاحب کا بیٹا تبلیغ کے اندر کوئی وقت لگا کر آیا تو اس نے آ کر مسجد کے اندر اذان دی خان صاحب نے بیٹے کی اذان سنی تو دوسرے خان سے کہنے لگے کہ اس کو دیکھو کیا اس نے آ کر اس نے اذان دی یہ کہتا ہے تو اس نے کہا اذان کی خیر ہے اس دن سے ڈرو جب یہ کچھ کہیں مسلے پر کھڑا ہو کہ تمہارے لیے اور شرم نہ بنا دے کہتا ہے. کہتا ہے اذان کی تو خیر ہے لوگ مسجد میں نہیں ہوتے اتنا نہیں پتہ چلا ہوا کہ اس نے اذان دی ہے وہ دن نہ آ جائے کہ یہ مسلح پر کھڑا ہو جائے اور تمہارے لباع سے شرم ہو جائے تو یہ ماحول تھا اور یہ باقاعدہ بنایا گیا تھا اور ہم سب اس ماحول سے متاثر ہیں جتنے لوگ اس ماحول مسیحیں بیٹھے میں کم و بیش چند حضرات کے استثرہ کیونکہ وہ ہمارے تعلیم اور ہماری معاشرت کا حصہ بنا اس کی ذہن سازی کی گئی منظم طریقوں سے ذہن سازی کے تمام ذرائع اور ابلاغ ذرائع ابلاغ استعمال ہوئے اس کے لیے اخبار استعمال ہوا ٹی وی استعمال ہوا چینل استعمال ہوئے انٹرنیٹ استعمال ہوئے ناول افسانہ ڈرامہ ادب کی تما ادب کی تمام, تمام اصناف استعمال ہوئیں اس مقصد کے لیے اور اس کے نتیجے کے اندر ایک ذہن عمومی طور پر بنایا گیا جو معاشرے کا مجموعی ذہن ہے اور یہ جو میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں ہم تو ایک معاشرے کے اندر ایک تھوڑے سے لوگ ہیں جو پھر اللہ پاک کی فضل و کرم سے مساجد سے علماء سے کسی نہ کسی درجے کے اندر وابستہ ہے ورنہ باقی رخ کدھر ہے یاد آپ؟, آپ سب کچھ ہی طرح پتہ یہ ایک عمومی نقشہ ہے اور ایک عمومی صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے اور ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں معاشرے کی صورتحال ایسی نہیں ہے یہاں رابی سب چین ہی چین لکھ رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہماری معاشرت جو ہے وہ خالص نبوی طریقے کے اوپر ہے اور دین کے تمام شعبے جو ہیں وہ فعال ہیں فنکشنل ہیں اور تجارت دین کے مطابق ہو رہی ہے اور اقتصاد دین پر چل رہا ہے اور سود سے ہماری جان چھوٹ چکی ہے اور تعلیم جو ہے وہ نبوی ترتیب کے اوپر تربیت کے مناہج سارے ٹھیک ہو چکے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا لیکن مطلوب وہی معاشرہ ہے اور خوش قسمتی اور سعادت یہ ہے کہ اس مطلوب اور اس ہدف کے ساتھ اللہ جی مدد نصرت اور تائید بھی ہے اور قیامت نصرت دیگر اتیان کے ساتھ قیامت تک کے لیے نہیں تھی عیسائیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ دین قیامت تک کے اور یہودیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہودیت کو قیامت تک اللہ پاک کی تائید اور مدد حاصل ہے جب تک کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے یہ مسلمانوں کے پاس پڑی مسلمانوں کے پاس تسلی کا سب سے بڑا سامان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصوص قاتیا ان کی پشت کے اوپر کھڑی جو یہ بتا رہی ہیں کہ اگر تم واقعی دین پر آ جاؤ گے اگر تم حقیقت دین پیدا کر لوگے تو اللہ جل شانوں کا یہ پورا کارخانہ قدرت تمہارے موافق ہو جائے گا اللہ جلیہ شاہر کی پوری قوت تمہاری پشت کے اوپر کھڑی ہو جائے گی پھر عزتیں بھی تمہاری ہیں پھر فراخی اور خوشحالی بھی تمہاری ہے سرفرازیاں اور سر بھی تمہاری ہیں رفتیں بھی تمہاری ہیں دنیا کی کامیابیاں بھی تمہاری ہیں اخروی کامیابیاں بھی تمہاری ہیں اور یہ فقط بات اس لیے نہیں ہے یا صرف دعویٰ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا نے یہ مناظر گزشتہ صدیوں کے اندر دیکھے بھی اللہ جل شاہ نے یہ مناظر اس دنیا کو دکھائے ہیں اور حضرت صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت نے سب سے اعلیٰ ترین طریقے کے ساتھ اور اس کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے ساتھ یہ مناظر دنیا کو دکھائے آج ہمارے پاس حقیقت یہ ہمارے پاس لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے دو چیزیں اور وہ دو چیزیں کیا ہیں یا باتیں ہیں یا کتابیں ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے مسلمانوں کی خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ ہدایہ کا کتاب البیو دیکھ لو یہی کہیں گے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اچرے کا بازار دیکھ لو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نماز کیسی ہوتی ہے تو میرے جیسا بندہ تو پڑھ کے بھی نہیں دکھا سکتا کہ نماز ایسی ہوتی ہے زبانی بتا سکتا ہے یا اس کا ڈھانچہ دکھا سکتا ہے وہ حضرت شاہد العزیز صاحب اور اللہ علیہ سید احمد شہید نے اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے مطالبہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ خوش ہوئے کسی بات پہ منع سلی ندری صاحب نے سیرت سید احمد شہید میں لکھا ہے کہ ان سے کہا کہ بتاؤ کیا تمہیں تمہارے لیے کس چیز کی دعا کروں یعنی کیا چیز تمہیں دوں تو انہوں نے کہا کہ دو رکعت نماز ایسی جیسے حضرات صحابہ پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی وقت بتایا کہ اس پہ کھڑے ہو جانا اس نماز کی ان دو رکعتوں کی کیفیت پوری کی پوری حضرت سید کے لوگوں نے لکھی جو انہوں نے بیان فرمائی کہ ہم نے وہ جو نماز وہ ہم نے پڑھی تقبر تحریمہ سے لے کے سلام تک ایک ایک رخ صاحب نے جو ان کے شیخ اور ان کے مرشد تھے تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں اور دوستوں کہ دنیا میں اس کو مزید میں آپ کے لیے آسان کروں اس بات کو کہ دنیا کے اندر دوسری چیزوں کی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک اس کی صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی آپ دیکھیں آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کو پانچ سال کے بچے کو سات سال کے بچے کو کھلونوں کی دکان کے اندر لے جائیں تو وہاں پر شعر بھی ہوگا اور وہاں ہاتھی بھی ہوگا چیتا بھی ہوگا سیرت دین اور سورت دین کے درمیان فرق کیوں نہ کر سکے اور ہمیں اس और اس हमें یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا اس وقت پتہ چلے گا جب ہمارے سامنے اور پوری انسانیت کے سامنے حقیقی دین کے نقشوں کو زندہ کیا چلے گا ایسے افراد معاشرے کے اندر پیدا کیے جائیں گے ایسے لوگ معاشرے کے اندر پیدا کیے جائیں گے جن لوگوں کے کی زندگیوں میں دین کی حقیقت موجود ہوتی اور آپ کبھی بھی پورے معاشرے کا اندازہ لگائیں کوئی ایک آدمی بھی ایک فکر مند مسلمان بھی ایک عالم اور ایک دائی اور ایک شیخ بھی دین کی حقیقت کے ساتھ کسی بستی کے اندر ڈیرا لگا دیتا تھا تو دور دور تک کیسے دین زندہ ہو جاتا تھا کتنی مثالیں <ء adapting> <تحد> <تحد> اس کی موجود آج جو کچھ موجود ہے اسی کی وجہ سے تو موجود ہے کہ ایسے لوگ تیار ہوتے رہے ہر دور کے اندر ایسی چیزیں موجود ہم پر زوال تمام تر آیا اس کی صحیح نقشہ اور تصویر آپ صرف اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس بر صغیر کے معاشرے کا تقابل کریں وسطی ایشیا کی ریاستوں سے اس کا تقابل کریں آپ مصر شام اور ترکی سے اس کا تقابل کریں افریقہ کے مسلمان ملکوں سے یعنی میں عالم مغرب تو نہیں کہہ رہا عالم کفر کی تو بات ہی نہیں کر رہا عالم اسلام کی بات کر رہا کہ ان پچاس پچپن جتنے اسلامی ملک ہیں ان ملکوں میں جو لوگ رہے ہیں اور گھومے ہیں وہ اس کو دیکھیں اور پھر اپنے بر کے معاشرے کو دیکھیں تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے اللہ کے فضل و کرم سے ہی معاشرہ دین کے اعتبار سے بدر جہاں ہیں ہمیں ہمارے دوست بہت ہم سنتے تھے ترکی کے اندر ایک انقلاب آیا ہے اسلامی حکومت آئی ہے اسی مقصد کے لیے ہم نے سفر کیے ترکی کے کئی دفعہ کہ ہم جا کر اس کو دیکھیں اور کوئی سیاحت مقصود نہیں تھی خالص ان دینی تحریکات کا مطالعہ کرنا مقصد تھا جن کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ سیاسی تبدیلی آئی پہلے سے بہتری آئی لیکن جو معاشرے کی مجموعی صورتحال ہم نے دیکھی تو میری اپنی رائے یہ تھی کہ اس معاشرے کو بر صغیر کے معاشرے پاکستانی معاشرے کی سطح پر آنے کے اندر کئی دہائیاں لگیں گی دینی اعتبار سے علما نہیں <laughs> مشایخ نہیں مشائق نہیںانقاہیں نہیں ہیں مدرسے نہیں ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر پورے پورے شہر میں مدرسہ کوئی نہیں دین پڑھانے والے نہیں اور جب ان کے یہاں اس کی فگر پیدا ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ان حضرات سے میرا تعارف بھی ہے اور تعلق بھی ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے کے علاج کے طور پر ہمیں مدارس کی ضرورت پڑے گی تو وہ پاکستان سے وہ لے کر گئے ہمارے اہزہ بھی اس کو اظہ صاحب وغیرہ آپ جانتے نظرات کے تشریف لے کر گئے وہ اسی لیے گئے تھے کہا کہ پاکستان سے وہ لما کو لے کر آئے اس نظام کے ذریعے سے حیا ہوگا دین کو. تو عرض میں یہ کر رہا تھا پھر بھی ہمارے معاشرے میں خیر موجود اور اگر دنیا کو دین کا کوئی صحیح نقشہ عمل پیش کرنے کی صلاحیت اور استعداد اگر کسی معاشرے میں ہے تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہ صلاحیت پاکستانی معاشرے کے اندر ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کو ایک دستوری تحفظ حاصل ہے ہمارے بزرگوں کی محنت کی وجہ سے بے دین سے بے دین آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ریاست سیکولر ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ریاست کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ اس کے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے قرآن و سنت اس کا قانون ہے عمل نہیں کرتے الگ بات ہے اور قرآن و سنت کے نام پہ کھلواڑ کرتے ہیں وہ بھی الگ بات ہے لیکن ایک چیز موجود ہے جس سے ریاست کی پیشانی پر یا جس کو میں ایک اور لفظ میں کہتا ہوں کہ ریاست کا عقیدہ درست ہے ریاست نے طے کر لیا کہ قرآن و سنت حتمی اور آخری چیز ہے اس سے باہر نکلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے یہ لکھی ہوئی منائی بات ہے عمل اس پر نہیں ہے جس طرح عمل ہونا چاہیے دستور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے گا اور جلد از جلد کیا جائے گا اس جلد از جلد کو پینتالیس سال بیت گئے دستور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عربی زبان کو ترویج دیا جائے گا دستور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تعلیمی نظام ایسا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ایسی شخصیت پیدا ہو جو قرآن و سنت کا مطالبہ ہے قرآن و حدیث جیسے انسان چاہتا ہے ایسے انسان ہمارا تعلیمی نظام پیدا کرے گا تو یہ ٹھیک ہے اس پر عمل نہیں ہے لیکن دستوری تحفظ ہونا ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے کسی زمانے میں بھی اگر آپ کے اہل افراد ان جگہوں کے اوپر پہنچ گئے جن کے ہاتھ کے اندر نظام ہوتا ہے تو یہ دستور اور وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے وہ کہیں گے کہ دستور کو نافذ کرو اس کون مخالفت کر سکتا ہے اس کی مخالفت کرنے والا تو باغی ہے اس کی سزا تو موت ہے کہ جو یہ کہے کہ دستور کو نافذ کرو اور اس کے جواب میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہ ہم دستور نہیں مانتے تو وہ تو باغی ہے اس لیے اس یہ غنیمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک دین کی بات ہے اور کر رہے ہیں اور آپ لوگ جہاں سے بھی آئے ہیں بلا روک ٹوک آئیں یہ مجالس نوے فیصد اسلامی دنیا میں منعقد نہیں کی جا سکتی نوے فیصد اسلامی دنیا نوے فیصد آپ سعودی عرب کے اندر کر سکتے ہیں عمارات میں کر سکتے ہیں کسی عرب ملک کے اندر کر سکتے ہیں چار بندے نہیں جمع ہو سکتے چار بندے اکٹھے ہو جائیں ان کے اوپر فوجداری مقدمہ قائم ہوتا ہے اور آپ یہاں پر دس دس اور جو دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے ممبروں پر ہر ہفتے حکومتوں کو جو دل میں آتا ہے سناتے ہیں تو اور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں میں اسلام آباد میں ایک ایسی جگہ جعا پڑھاتا ہوں جہاں یہ سارے لوگ جعا پڑھنے ادھر ہی آتے ہیں مجھے بہت ساری بتاتے ہیں سنتے ہیں بڑے آرام سے اپنی کوتاہی مانتے عمل نہیں کرتے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اس نعمتوں کو بھی آپ دیکھیے موجودہ صورتحال کو بھی دیکھیں تو اگر ہم سب لوگ جتنے بھی یہاں پر یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے یقین جانیں یہ جو مجمع جتنا مسجد کے اندر بیٹھا ہے اگر ہم عمل کے اوپر آ جائیں تو یہ پورے لاہور کی ہدایت کے لیے مجمع کافی ہے اگر اتنے افراد بھی جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی حقیقت دین کے اوپر آ جائیں ہمارا تذکیہ ہو جائے کامل دین ہمارے اندر آ جائے امت کو کا جوڑ ہمارے اندر آ جائے تو اس پورے شہر کا کی کایا پلٹنے کے لیے یہ کافی آزمائش تو یہی ہے کہ افراد نہیں رہے بات پہلے ایسے لوگ گلیوں میں محلوں میں بازاروں میں مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں ان کی مسجدوں میں ان کی ہر جگہ ایسے سلحا کے جھمگٹے ہوا کرتے تھے لوگ ہوتے تھے جا بجا اس کی وجہ سے ایک خیر کا ایک ایک سلسلہ تھا جو چل رہا تھا وہ خیر اب تک ہم تک آئی ہے آج تک ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن مستقبل کی تصویر بڑی تاریخ ہے دیکھیں ہم نے اپنے گھروں میں جو نسل تقریباً یہاں بیٹھی ہے ایسے پش نسل ہم نے اپنے گھروں میں خواتین کو مستورات کو زیادہ دیندار پایا بہ نسبت مردوں کے ہماری دادیاں نانیاں اللہ اللہ کرتی رہتی تھیں اور ان کی زبانوں پر اللہ اللہ کے بول ہوا کرتے تھے اور دادی نانی کا تصور آتے ہی ایک ایسی خاتون ذہن کے اندر آتی ہے جس نے سفید لمبی چادر پہنی ہوئی ہے اور ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور تصویر اس کے ہاتھ کے اندر ہے اور ہر آئے گئے کو دعائیں دے رہی ہے یہ نقشہ اگلی نسلوں کا نہیں ہے اگلی نسلوں کے لیے جو مائیں تیار ہو رہی ہیں آپ کے تعلیمی اداروں میں آپ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس باتیں کو مزید توضیح کرنے کی ضرورت یا اسی کو مزید تشریح کرنے کی ضرورت اگلی نسلیں یہ مناظر تخت پر بیٹھی دادیاں نانیاں نہیں دیکھیں گی اور نہ گھر کے اندر یہ اللہ اللہ کرنے والے بزرگ ہوا کریں گے تب ہماری نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا اور اسلام سے ہمارے رشتے کی نوعیت کیا ہوگی اس پر میں کہہ رہا تھا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس کو سوچیں تو ہماری نیندیں اڑ جانی چاہیے اس سے زیادہ خطرناک اور پریشان کن صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ میری آنے والی نسلیں مسلمان بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس سے زیادہ وہ کس چیز سے پریشان ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو مجالس کا نقاد ہوتا ہے یہ اس حوالے سے مسلمانوں کو متفکر کرنا اور ان کو ان عملی چیزوں کے اوپر لانا جن جن چیزوں کے ذریعے سے ایک فرد کی زندگی بھی سنورتی ہے اور جب افراد کی زندگی سنورتی ہے تو اسی سے معاشرے وجود کے اندر آتے ہیں اسی سے تہذیبیں تشکیل پاتی ہیں اسی سے اسی سے انسانوں کی عادات اتوار اخلاق شبائل یہ ترتیب پاتے ہیں اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ فرد کی اصلاح ہے اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ معاشروں کے سامنے دین کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے اگر دین کے نام پر دین کا کوئی جز پیش کیا جائے گا یا دین کے نام پر صرف باتیں کی جائیں گی یا دین کے نام پر کچھ ایسے مظاہر زندہ رہ جائیں گے جو جو نمائش اور نمود و نمائش کے قبیلے کے ہوں گے اور اگر فرض کیجیے خدا را خاصتہ ہم نے رہنمائی اور انسانیت کو کی درست رہنمائی اور ان کی قیادت کا استحکام مکمل طور پر کھو دیا تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری قوموں سے بدل دے گا معاملہ پھر اس بے نیاز بادشاہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں اس کی اتنی مخلوق ہے اور اس کو اپنا دین اس کو ہم اپنا دین اتنا عزیز ہے کہ پھر وہ اس کے فیصلے ہیں کہ وہ اس دین کے غالب کرنے کا اور قرآن کی حفاظت کا اور انسانیت کے سامنے امبیا کے طرز زندگی کو زندہ زندگ کرنے کا کام اس سے دیتا ہے اس وقت آج تک جس طرح اگر اس کے میں سمجھتا ہوں موجودہ صورتحال کے اندر کہ اللہ تعالی شاہ رو نے ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک حصے دار رکھی بہت ساری چیزیں یہاں سے اللہ کی نعمت دیوی نباک سے موجود ہے کہ اگر مسلمان کچھ اکٹھے ہو کر اختلافات کو چھوڑ کر اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کو چھوڑ کر اور بدتہذیبی اور بازاری پل کو چھوڑ کر اور ایک اور اپنے دین کے ساتھ اپنے کسی قسم کے بھی بالی اور جاہی وفادات کو موثر کی وغیرہ اگر اندر اس دین کے ساتھ وفادار ہو جائے اور مخلص ہو جائے اور اس کے لیے کسی قربانی اور مجاہدے کے لیے تیار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے اور اللہ کو پکارنے اور اس کے نام لینے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ سے سنا کر لیں اپنی تو ان شاء اللہ ہمیں نشانوں دوبارہ دکھائیں گے جو اس نے وعدہ کروایا کو کوئی سب بھی مدد بھی آئے گی اور اللہ پاک قدم بھی مضبوط کر دیں گے آج جو رکھڑی ہوئی ہوا ہے آج جو پوری دنیا کے اندر ایک ظلم کی چکیوں میں پس رہی ہے مت مسلمہ پوری دنیا کے اندر زبان طرف گامزد نظر آ رہی ہے ان کا سیاسی اقتدار ختم کر دیا گیا ان کی معاشرت صورتحال کو پلٹا جا سکتا ہے اور اگر اس ساری صورتحال کے اندر خیر پیدا کی جا سکتی ہے تو اس فکر اور اس درد اور ہمارے حضرت اور یہ مجارس اسی لیے منعقد کی رسم، رسمی طور پر بس کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ کچھ اللہ کو یاد کریں گے اللہ کو یاد کرنا تو رسمن بھی بہت بڑی بات ہے فرماتے تھے کہ جتنی بھی لفت سے اللہ کا نام لیا جائے فائدے سے خالی نہیں ہے تو اس کا کوئی استفاق نہیں کیا جا سکتا لیکن فقط اتنے پر اتفاق نہیں ہے کہ بلکہ یہ دعوت فکر ہے میں نے عرض کی اور یہ مسلمانوں کو ایک بے چینی اور اضطراب دینے کی کوشش ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اور یہ گزارتے ہوئے کہ ہم نے اسلام کا حق نہمانت ہمارے کندھوں پہ رکھا کیا تھا روز قیامت ہم جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے اسلام کے ساتھ جتنی وفاداری کا ہم سے مطالبہ تھا ہم نے پورا کیا یہ ہم کہنے کی پوزیشن کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ہیں تو اس اللہ مبارک کریے کہ افیت اگر واقعی اس نے اتنا کچھ کیا اور اگر نہیں ہے تو ہمیں پھر اس فکر بندی کے اندر کا حصہ ڈالنا چاہیے اس کے لیے دو قسم کے کام دو چیزوں کی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں ایک کچھ کام ہے جو اپنے مقام کے اوپر رہتے کرنے کے اور کچھ کام ہے جس کے لیے ہمیں ایک ماحول اور فضا کی ضرورت دونوں کام اس کے اندر ایک تعلق ہے اگر آپ کسی ماحول اور فضا سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقام پر آ جائیں واپس اپنی جگہ پر اور وہاں پر فضا نہ ہو وہاں ماحول نہ ہو تو کچھ عرصے کے اندر آپ پرسن کیفیت ضائع ہو جائے گی وہ حالت آپ کی خراب ہے اس کے لیے ایک تو ہم یہ عرض کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں خاص طور پر رولواز سے گزارش کرتے ہیں صوبت یافتہ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے مقام پر اپنے گھروں میں اپنی بیٹھکوں میں اپنے ڈرائنگ روموں میں اپنے بازاروں میں اپنی مسجدوں میں مزالے سے ذکر کا احکاط ہے اللہ تعالیٰ کو یاد مسلمانوں سے اللہ بھول گیا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک نظام بنائے اللہ کی معارفت اور اس کی محبت نصیب ہوگی تو حقیقت دین کو سمجھنے کے لیے جو شعور درکار ہے وہی ادا جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی اللہ پاک کی محبت دل کے اندر آئے گی تو اس کے دین کی قدر اور اس کے عظمت کی دل کے اندر آئے گی پھر حقیقی معلوم کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا احساس دل کے اندر پیدا ہوگا اور اس کے لیے جو چیز انسان کو جگانے والی ہے خواب غفلت سے وہ ذکر اللہ وہ اللہ کی یاد ہے اسی لیے اللہ کی یاد کے بارے میں فضائ حدیثیت ناموں کے اندر اور حادیث کے اندر آئے اور ایک بہت بڑا کام ہے کہ ایک آدمی رافل ہو گیا ایک آدمی اللہ کو بھول گیا ہے آپ ذریعہ بن جائیں اس کو اللہ پاک یاد دلانے کا کتنے لوگ الحمدللہ للہ میں آتے ہیں پالے ہاں اور بات میں کہتے ہیں کہ خدا جانے کتنے اردے بعد ہم نے اللہ کو کسی کو رونے کی توفیق مل جائے تو آرسو کو گر جائیں تو کہتے ہیں خدا جانے کتنے سالوں بعد ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے یاد بھی نہیں کہ آخری دفعہ کب روئے تھے اللہ تو یہ مجالس کی, کی یہ تاثیر ہے اس کے اندر یہ اثر ہے پھر باقی اس کی جو تاثیر ہے نا اس کا تعلق وہ جس رہے, جتنا گھابرائیں گے جتنا گڑ ڈالیں گے وہ اتنا میٹھا ہوگا اس کا تعلق پھر اس سے یہ جو لوگ جمع ہوں گے جتنی ان کی کیفیت جتنے وہ یافتہ ہوں گے جتنے ان کے دل منجھے ہوئے صاف ہوں گے اتنا مجالس تاثیر زیادہ اس میں ہر اس تجویز کا فرق ہوتا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دیکھتا ہوں بہت سارے نظام دے. ہمارے ساتھیوں میں ہم سے دوستوں میں سے بعض لوگ عالم ہیں اور اچھے خدیب بھی ہیں استعمالی بڑی سلیقے ہی کر سکتے ہیں ان کی بچالس میں وہ رونق نہیں ہوتی جو ہمارے گہرے علم واضح صاحب کی بجالش کے اندر اس کی مثال میں وہ خود عالم نہیں لیکن ان کی مجالس میں ایسی کیفیات اور ایسا مونا دھونا اور ایسی آکا وہ اس سے بالکل نتیجہ نکلتا ہے کہ معاملہ باتوں کا نہیں معاملہ کیفیت کا اگر باتوں سے مجالس میں رونق آئی ہوتی ہے تو صرف کی سے چلنی چاہیے عام تو مشاہدہ یہی ہے وہ تو دل کے درد والوں کی ہوتی ہے خود بھی تڑپتے ہیں اور ان کی تڑپ ایسے کرنٹ کی طرح پوری مجلس میں کون جاتی ہے گزر جاتی ہے پوری مجلس یہ تو ہوتی مقامی مجالس الحمد یہاں پر بھی ہوتی لاہور کے اندر جگہ جگہ امقاد ہے ہمارے نام بھی جگہ جگہ شہریں بچالیس ہیں لیکن یقیناً یہ بچالیس تعداد کے اعتبار سے اتنے بڑے شہر کے علاقہ اس پہ جتنے آپ حضرات آئے گی خدا جانے آپ کتنے محلوں سے آئے ہوئے ہوں گے بھجو جان کر نظر آ رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں ماشاء تو کتنے محلوں سے آئے ہوں گے کتنی مسجدوں سے آئے ہوں گے کتنے علاقوں سے آئے ہوں گے اگر آپ میں سے ہر فرد آج یہ نیگت کر کے جائیں کہ وہ اپنے ساتھ مجلس سے جو چیز لے کر جا رہا ہے وہ ایک مجلس سے ذکر منعقد کرنے کی فکر لے کے جا رہا ہے ایک مجلس میں اپنے के کے اندر کم سے کم اس کی صورت بڑھاؤں گا کہ کس سے کروانی کیسے کروانی ہے کروا اس کا مشورہ آپ یہاں کے واپس سے, سے کریں کہ کہ ان چیزوں کے اندر جان لانے کے لیے جس کو میں نے کہا نا کہ ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے اپنے اندر حقیقت پیدا کرنے کے لیے اور اپنے آواز میں, میں جان لانے کے لیے اپنی نماز کے اندر خوشبو لانے کے لیے اب ہر دین کے جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کے اندر ایک روح پیدا کرنے کے لیے انسان کو ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے کچھ دنیا میں ایسے ہوتا میں ہے دنیا بھر میں کوئی اہم نوکری ایسی نہیں ہے کوئی اہم ذمہ داری اور منصب ایسا نہیں ہے جس کے لیے پہلے ٹریننگ نہ دی جائے تاکہ وہ آدمی اس کام کو بطریق حسن کرے بخوبی کرے اس کام تو اس کے لیے ہم جو آپ کو دعوت دیتے ہیں ہم بلاتے ہیں کہ الحمد ہم اللہ ہمارے مرکز کر لو شریف میں ایک تربیتی نظام ہے جو پورا سال چلے اور اس میں ہم چنہ لوگوں سے مانگتے ہیں کہ چالیس دن کے لیے وہاں تشریف لائے وہاں ایک گھنٹے کا ایک نظام القات بنایا گیا تربیتی نظام میں لوگوں کی مشک ہو، کسی،, کسی مسلمان کی زندگی کے اندر مقصدیت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک اس کی راتیں نہ جاگنا شروع کری شب بیداری کے بغیر رات کی وہ جو ایک لذت ہے اس وقت میں اللہ کی یاد کے بغیر تحجد اور اس وقت کے ذکر اور اس وقت کی دعاؤں اور اس وقت کے رونے ہونے کے بغیر کوئی مسلمان تو کوئی اعلیٰ مستقل اور بابق سے آ سکے مسائل جاننے کی ضرورت نہیں ہے بنیادی علم ہی نہیں ہے تو کس چیز پر چلے گا ہوں. اسی طرح اس کو اپنی عبادات کو درست کرنے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک وہ عبادت ہے جو اپنے بڑے گڑوں سے دیکھ کر چل رہے ہیں ایک نماز ہے ہمیں نہیں پتا کسی نے ہمیں ہے لیکن ہم چل رہے ہیں اس کو. اس نماز کو جا کر کسی کے سامنے رکھنا کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط اس کا احساس بعض ہو پیدا ہوگا اور یقین کریں ایسے لوگ موجود ہیں جو ساٹھ سال کی عمر کے اندر جا کر حسرت اور افسوس کرتے ہیں کہ آج ہماری نماز ٹھیک ہوئی ہے ہم تو اس غلط طریقے سے چالیس سال سے نمازیں پڑھ لیتے اس لیے ان نمازوں کے ساتھ مرتب بھی ہو تو یہ وہ ضروریات ہیں ہر بندے کی کہ اس کو ضروری علم حاصل ہو اور اس کو ایک ایسی عملی تربیت ملے ضروری عقائد اس کو بتائی جائے ایمانیات ضروری جس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا اس کو پھر اس کا جس شعبے سے تعلق ہے اس شعبے کی بنیادی دینی تعلیمات دی جائیں اور اس کے اندر ایک اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اچھے جی اخلاق پیدا کیے جائیں صبر کا وقت اس میں پیدا ہو خدمت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو اگر اس کی طبیعت کے اندر کوئی غروف فرو اور اس کے اندر کوئی اپنے آپ کو سمجھنے کا مرض ہے تو اس میں توازن پیدا ہوگی اور خدمت سے پیدا ہوتی ہے باہر ہم انگاؤں میں رہنے سے ہوتی ہے یہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ان ضروریات کے احساس ساتھ ساتھ تربیتی نظام بنایا گیا ہے اور اس کی طرف ہم سب کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر آ کر کچھ وقت گزارے اللہ تعار سے اس بات کی بڑی امید ہوتی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اور اجلاس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک اچھی اور بہترین دینی زندگی اور ایک دینی فکر لے کر جاتے ہیں اور وہ خود ان کی زندگی بدلنے پلٹنے میں بھی کام اور وہ جس علاقے کے اندر جائیں گے جہاں پر بھی تو وہ اس کے نتیجے ماہول ہے۔ جو ماحول ہے عورتوں کے ساتھ کیوں؟ یہ کیسے منعقد ہوئی مجوس یہ انہیں تربیت یافتہ لوگوں کی فکر نتیجہ جو تربیت پاتا اسی اسی نتیجے کے دور یہ سب یہاں الحمد للہ پورے ملک کے اندر ایک مسقبل میں پوری دنیا میں اکتو. اللہ کا فضل ہے پوری دنیا میں کے نام سے مراکز قائم ہو رہے ہیں اور اسی ترتیب کے اوپر عالم اسلام کے دیگر ملکوں میں بھی آرہ مغرب میں بھی امریکہ میں بھی یورپ میں بھی اور دیگر ملکوں کے اندر بھی حتیٰ کہ آسٹریلیا کے اندر بھی دنیا کے دوسرا کنارہ ہے وہاں پر بھی اسی ترتیب پر الحمدللہ حضرت کی لوگ, اندر بھی لوگ اور ان کے ملبا اور مجاز جا بجا اس طریقے کے ساتھ کام کرنے اور الحمد للہ لوگ جڑ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے لیے آپ چالیس دن کا مطالبہ کر تو آپ کسی کون کون تیار ہے کہ پہلی فرصت میں انشاءاللہ شاء دن اس کے لیے دینے کو تیار ہو بس صحیح عظم کے ساتھ ہاتھ کرے گا جو کہ مجھے بات سمجھ میں آ اور وہ کہیں کہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ اور حل بھی سمجھ بھی گیا ایک طرح صرف مسائل بتانا اور حل نہ ہو مایوس ہو جاتے ہیں اور ایک یہ کہ حل بتایا جائے اور مسئلہ نہ بتایا جائے تو لوگوں کو وہ حل سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کا حل کہ جواب جو ہے سوال پتہ نہیں اس سے میں نے سے عرض کیا کہ یہ سوال یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کا حل اس کا طریقہ ہے اس پر اگر کی نیت کریں اور اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے ایک تو میں اللہ سے مانوں گا سب سے پہلے دعا ہوتی اللہ تعالیٰ کا مجلس ہوگی اللہ پاک خوب ہو اللہ کا جب نام لے تو اس کی, کی عظمت کے استحصار کے ساتھ لیں یا اللہ یہ سب کچھ جو میں چاہتا ہوں اسی وقت ہوگا جب تو چاہے اپنی طلب پوری کریں اور اللہ تعالیٰ سے پوری پوری مدد کی توقع رکھیں ایک تو اللہ پاک سے مانگنا ہے اور دوسرا یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے سنت اللہ جاری ہے اس, اس پوری دنیا کے نظام کی رگوں کے اندر کہ اللہ پاک کسی چیز کو صرف میری خواہشات سے نہیں بدلتے جب تک اس کے پیچھے بھرپور عزم طلب اور ارادہ شامل ہو صرف اچھی نیت کر لینا کافی نہیں ہوتا ابتدا تو وہ ہو سکتی اس سے آغاز تو ہو سکتا ہے اس نیت کے ساتھ انسان کا پوری کوشش اس کا پورا ارادہ اس کا پورا, پورا عزم اور جو اس کے لیے مجاہدہ درکار ہو اس کو کرنے کا حوصلہ یہ جب شام ہوتا ہے تو اس سے نتائج برآمد ہوتی ہے اسے اللہ پاک کی سنتھر اللہ پاک نتیجہ فرماتے سب نے ارادہ کر دیا ان شاء اللہ پوری توجہ کے